باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهذه ثمانية أصناف فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم والفقير من له ادنى شيء والمسكين من لا شيء له باب من يجوز دفع الصدقه اليه ومن لا يجوز یہ باب ہے ان لوگوں کے بیان میں کہ جائز ہے انہیں صدقہ یعنی زکات دینا ومن لا يجوز اور وہ جنہیں دینا جائز نہیں ہے تو اس بات کے اندر صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو زکوات نہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں انما ال بے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ آیت سورہ توبہ کے اندر ہے آیت نمبر ساٹھ بھائی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نماز صدقات الفقرا اول صدقات جو ہیں وہ تو حق ہیں فقراء کا یعنی صدقات فقراء کے لیے ہیں وساکینی اور مسکینوں کے لیے والعاملین علیہ اور وہ جو اس پر اس کی تحصیل پر عمل کرنے والے تحصیل کے لیے عمل کرنے والے ہیں تحصیل کے لیے کیا کرنے والے ہیں کام کرنے والے یعنی وہ جو کارکن ہیں یہ وہ کام کرنے والے ہیں حکومت کی طرف سے بیت المال کی طرف سے مقرر ہیں جاتے ہیں اور لوگوں سے کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں یہ ہی وہ عاملین ہیں اس یہ جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے تھے ان کو سعی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا سائی حکومت بیت المال جاتے تھے اور ساروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور بیت المال میں جمع کرواتے تھے بھائی تو جی آیت میں ذکر ہو رہا ہے بھائی کن کن لوگوں کا حق ہے زکوۃ کن کو دی جائے گی فقراء ہیں ایک فقارا نمبر ایک ہے فقراء نمبر دو ہے مساکین نمبر تین کیا ہے ولا ملین اور جو ولا ملینا اعلی تخصیلہ اعلی تخصیلی اور وہ جو عمل کرنے والے کام کرنے والے ہیں کس چیز کے لیے اس کی تحصیل کرنے کے لیے ول متحلوب اور جو مؤلفت القلوب ہیں بھائی مول القلوب ہیں جی آگے بھی میں تفصیل بیان کرتا ہوں بھائی وفر رقابی اور کس کے اندر گردنوں میں گردنوں میں بھئی یعنی گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں یہ زکات کیا کی جائے گی خرچ کی جائے گی ولغارمینہ اور مقروضوں کے قرضے سے چھڑانے میں بھائی غارب مقروض کو کہتے ہیں وفی صدیل اللہ اور کس میں بھائی وہ جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کا حق ہے وبن صبیل اور مسافر جو ہے اس کا حق ہے فریض اللہ یہ حکم فرض ہے اللہ کی طرف سے واللہ علی علیہ اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں تو یہ آٹھ مصارف بیان ہوئے بھائی زکات کے کتنے مسارف بیان ہوئے مصارف بیان ہوئے سب سے پہلے کس کا ذکر ہوا بھائی جو فقیر ہیں دوسرے کس کا ذکر ہوا آم مساکین آم بھائی فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے صاحب قدوری آگے خود بتلائیں گے بھائی یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہو گئی نصاب کے بقدر تو نہیں ہے اس کے پاس لیکن تھوڑی بہت تھوڑا بہت مال اس کے پاس ہے اسے فقیر کہیں گے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس کو کیا کہیں گے مسکین بھائی. بھائی اس کے بعد کیا تیسری قسم کون سی ذکر ہوئی ہاں ملین علیہ جو زکات کو اکٹھا کرنے والے ہیں اس کی اکٹھا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں بھائی ان کو بھی دیا جائے گا جی ول مت القلو تو یہ مت القلوب آ گئے یہ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں زکات دی جائے گی بھائی یاد رکھیے معلف القلوب اللہ الکھ تعلیم کمانا ہے جوڑنا جوڑنا ملانا تو یہ ابت یہ کچھ لوگ تھے بھائی جن کو حضور علیہ السلام زکات کے مال میں سے دیا کرتے تھے زکوات کے مال میں سے ان کی تعلیف قلب کے لیے اس کے لیے ان تعلیف قلب کے لیے کچھ مسلمان بھی تھے کچھ کافر بھی تھے کافر تو وہ تھے کچھ کافروں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اسی طرح بعض کافروں سے کاش کے شر کا خطرہ ہوتا تھا یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں بھائی تو ان کے شر سے ان کے شر کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے کیا, کیا جاتا تھا ان کو زکات میں سے مال دیا جاتا تھا یہ بھی مت القلوب میں سے تھے اسی طرح مسلمانوں میں بھی بھائی جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو بھی کیا, کیا جاتا تھا اسلام کے ساتھ ان کا دل اچھی طرح جڑ جائے مسلمانوں کے ساتھ ان کا دل اچھی طرح جڑ جائے بھائی اسی طرح جو, تو جو نئے مسلمان ہوتے تھے ایمان کمزور کمزور ہے بھی سمجھ میں آیا ان کو دیا جاتا تھا اسی طرح جو سرحدوں پر لوگ ہوتے ان کو بھی دیا جاتا تھا تاکہ یہ تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو یہ کیا کریں ان کا مقابلہ کریں بھائی اچھی طرح مقابلہ کریں تو یہ مت القلوب ہیں بھائی یہ سارے کیا ہیں یعنی ان کو تالیف قلب کے لیے ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے بعض کو دیا جاتا تھا بعضوں کے دل کو اسلام کی طرح مائل کرنے کے لیے دیا جاتا تھا اور جو مسلمان نئے مسلمان بعض ہوتے ایمان ابھی کمزور ہوتا ان کے دل کو کیا کرنے کے لیے اب زیادہ حمائش کرنے کے لیے کہ خوب ایمان پختہ ہو جائے ان کے تعلق بڑھ جائے اس لیے ان کو یہ مال دیا جاتا تھا یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں محلہ فت القلوبئی محلہ فت القلوبئی لیکن دیکھیے ذرا کتاب دیکھ لیں تھوڑی سی بھائی پھر میں تفصیل بتلاتا ہوں آپ کو الآت ال اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں الآیت مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو مرفو پڑھیں ال کیا المانا تو یہ مبتدا ہے خبر محسوف ہے الیت معلومتن آیت کیا ہے معلوم خلانات. ہے بھائی تھوڑی سی آیت لکھ دی باقی پوری آیت نہیں لکھی کہ لمبی آیت ہے آیت آپ سب کو معلوم خلانات. ہے بھائی یا ال اس کو منصوب پڑھیں گے تو یہ مفول بنے گا اور یہاں خیل محضوف ہے ہم نے تو تھوڑی سی آیت لکھ دی آپ کیا کیجئے آیت پوری پڑھ لیجئے سورج سمجھ میں آ گئے تو دونوں طرح جائز ہے فہاد ہی سمانیت افنافین تو یہ کل کتنی اقسام ہوئی آٹھ تو یہ آٹھ اقسام ہوئی فقت سقت من اور پس تحقیق ساقط ہو گئے ہیں ان میں سے مت القلوب مت القلوب کیا ہو چکے ہیں ساخص ہو گئے ہیں اب صرف سات رہ گئے زکات کے مصارف بیان ہو رہے ہیں کن کن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے کل آیت میں کل کتنے بیان ہوئے آٹھ صاحب قدوری فرما رہے ہیں آٹھ ذکر ہوئے تھے لیکن ان میں سے ایک قسم کیا ہو چکی ساخت ہو چکی ہے اب باقی کتنی قسمیں رہ گئیں سات قسمیں رہ گئی ہیں بھائی کون ساخص ہوئے کیا بتلایا مح اللہ بولو بھائی ساخص ہو گئے بھائی یہ ساقت ہو گئے بھائی تو حضور علیہ السلام تعلیم قلب کے لیے میں نے ذکر کیا اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے کچھ کفار تھے کچھ نو مسلم وغیرہ تھے ان کو مال دیا کرتے تھے زکات کے مال میں سے یہ القلوب ہیں لیکن بعد میں یہ ساقت ہوئے بھائی کس طرح کہ واقعہ یوں ہوا علدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ خلافت کا زمانہ تھا حلوس کا وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے بھائی تو دو سردار تھے بھائی روزینہ اور اخرا ان یہ بھی اللہ القلوب میں سے تھے ان کو بھی مال دیتے تھے حلور سلام یہ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس خلیفت المسلمین تھے کہ اے خلیفہ ہمیں فلاں بڑی جاگیر ہے وہ آپ ہمیں عنایت فرما دیجئے بڑی کوئی زمین وغیرہ تھی بھائی سیدھے کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا بھائی رسید بھی حوالے کر دی کہ ہاں وہ زمین جاؤ بھائی تمہیں دے دی اور باقاعدہ رسید بھی لکھ کر دے دی دو سردار تھے بھئی. ایک کا نام ہے نا اور دوسرے کا دو اچھا بھائی حضرت صدیق نے تو ہمیں اجازت دے دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی بڑے آدمی ہیں اور مسلمانوں کے معتبر لوگوں میں سے ہیں اور ان سے بھی تصدیق کروا لیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی پھر ہمیں تنگ نہ کرے گی چنانچہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے وہ بلوایا بھائی آواز بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بھائی پوچھا کیا بات ہے کہا کہ ہم جاگیر لینے آئے تھے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے ہم نے یہ انہوں نے ہمیں جاگیر دے دی اور یہ لکھ کر بھی دے دیا ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس کی تصدیق کر دیں کیا کر دیں تصدیق کر دیں حضرت عمر اللہ اچھا تصدیق کر دی ہے اچھا انہوں نے رسید دے دی ہے بھائی لکھ دیا کہتے ہیں ہاں لکھ کر دے دیے کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ ذرا مجھے بھی دکھاؤ بھائی انہوں نے کاغذ پکڑایا وہ کاغذ ہو گیا جو چمڑا جس پر لکھ کر دیا تھا حضرت عمر کاغذ پکڑا بھائی اور پہلے اس پر تھوک دیا جلدی سے اس کو آپس میں مل دیا ساری لکھائی خراب کر دی اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیف قلب کے لیے دیا کرتے تھے اور یاد رکھو اب اسلام قبی ہو چکا ہے اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی ہے اب ہمیں تمہیں مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یا تم اسلام پر رہو یا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی وہ بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہوا بھائی سارا بنا بنایا کام انہوں نے ہمارا خراب کر دیا پھر واپس آئے ہر سدی کے के کے پاس اور ان سے کہا نے ہمارا پھاڑ پھاڑیے آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں آپ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا تھا آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں جدید کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ان شاء اللہ وہ ہوں گے خلیفہ اگر اللہ نے چاہا یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے عمر رضی اللہ تعالی نے چنانچہ یہ واپس چلے گئے بھائی اور روینا بعد میں مرتد ہو گیا بھائی اسلام چھوڑ دیا بچے وہ کہیں گزرتا تھا بچے چھیڑتے تھے نا تو, تو مرتد ہو گیا ہے تو وہ کہتا تھا ولہ میں مسلمان کب ہوا تھا بھائی معلوم صرف دکھانے کے لیے کچھ مسلمان ہوا تھا تاکہ مال مجھے ملتا رہے تو حضرت عمر رضی نے رد فرما دیا اور تمام صحابہ بھی اس وقت موجود تھے بھائی حضرت صدیق کا زمانہ تھا ابھی حضص کا انتقال ہوا کچھ ہی عرصہ ہوا تھا سال بھی نہیں ہوا تھا تو سارے صحابہ بھی ہیں لیکن کسی نے رد نہیں فرمایا معلوم ہوا سارے صحابہ کا اس پر کیا ہو گیا؟, ہو, گیا ہو گیا اجماع ہو گیا اجماع ہو گیا اجماع ہو گیا تو اجماع ہوا تو یہ قسم ساقت ہے مولانا یہ قسم اب نہیں ہے بھائی لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا اجماع کی وجہ سے قرآن کی کسی حکم کو ساخت نہیں کیا جا سکتا بھائی اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ مول القلوب کیوں ساخت ہے قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم کہیں اس پر سب کا کیا ہو گیا تھا اجما سب کا اجماع ہو جائے جب قرآن ایک حکم ہے تو پھر وہ ساخت نہیں ہو سکتا بھائی اللہ کا حکم ہے اجماع کیا ہے اس کے مقابلے اگرچہ قوی دلیل ہے قطری دلیل ہے اجما آگے آپ پڑھیں گے اجما کہتے ہیں سارے مشتحدین اور علماء کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں یہ کیا کہلاتا ہے اجماع سمجھیں اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے اس چیز کا تو یہاں پر بھی سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا لیکن بہرحال اجماع جتنی بھی قوی دلیل ہے اس کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے لیکن قرآن کے کسی حکم کو اجماع کے ذریعے باطل نہیں کیا جا سکتا تو وجہ یہ مانا نا کہ یہ دراصل یہ حکم یہ نہیں کہ اجماع کی وجہ سے ختم یہ حکم ختم ہوا ہے علت کی وجہ سے اس کی وجہ کیا تھی اس حکم کی کیونکہ اسلام ضعیف تھا کیا تھا تو یہ حکم ویسے نہیں تھا کہ ہمیشہ دیتے رہو بلکہ اس کی علت کیا تھی ذوق اسلام اور جب ذوف اسلام علت ختم ہوئی تو معلف القلوب کو دینا بھی کیا ہو گیا ختم پھر ضعف اگر آ کسی زمانے کے اندر تو پھر کیا ہو جائے گا پھر کیا معلّت القلوب کو دینا زکو جائز ہو جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو یہ حکم کی علت ختم ہوئی تو ضرورت کی بنا پر تھا یہ حکم ضرورت کی بنا پر ہے معلوم ہوا کہ یہ اس حکم کو بالکل یہ حکم بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی علت ختم ہو گئی اس پر سب کا گویا اتفاق ہو گیا سارے صحابہ کا کہ اس حکم کی کیا علت تھی کہ اسلام کیا تھا, ضعیف تھا. اس وجہ سے ان کو دینے کا حکم دیا گیا تھا اور علت جب ختم ہوئی تو حکم بھی ختم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پکا پکا ختم ہو گیا علت پھر آ گئی تو حکم قرآن میں ہے پھر اسی طرح کیا ہو جائے گا حکم پھر آ جائے گا مولفت القلوب کو زکا دینا جائز ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ تفصیل یاد رکھنا بھائی یہ تفصیل تو کہتے ہیں فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ تو تقیق ساقت ہو گئے ان میں سے مؤلفت القلوب لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَا عَنْهُمْ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معزز فرما دیا اسلام کو یعنی اسلام کو عزت دے دی قوت اللہ نے نصیب فرما دی وَأَغْنَا عَنْهُمْ اور اللہ نے بے نیاز کر دیا بے پرواہ کر دیا ان مت القلوب سے ان سے کیا کر دیا اللہ نے بے پرواہ فرما دیا کہ ان کی ضرورت نہیں اب ان کو دینے کی اب آیت کے اندر آیا فقیر کا لفظ آیا تھا اور مسکین کا فرق بتلا رہے ہیں من فقیر ادنا شی ان اور فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی چیز ہو وسکین الہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وَالْعَامِلُ يَدْفُعُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ اور عاملین جو ہیں اب ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہیں یعنی زکات کو کیا کرنے والے ہیں اکٹھا کرنے والے اور میں نے کیا بتلایا ان کو کیا کہتے ہیں ساعی کہتے ہیں دیکھا نیچے لکھا بھی ہوا ہے وہ سائی وہ کون ہے ساعی ہے تو وہ سائ جو ہے وہ عامل جو ہے امام دے حوالے کرے گا اس کے ان انیلا اگر اس نے عمل کیا و کام کیا ہو کتنا دے گا امام بقدر بقادر اس کے کام کے اس کے عمل کے بقدر اسے دے دے گا بھائی یعنی اتنا جو اس کے لیے اور اس کے ساتھی جو اس کے مددگار تھے بھائی ایک آدمی تو نہیں ہوگا تو وہ, وہ کیا ہو ان کے لیے کیا ہو کافی ہو جائے بھائی کافی ہو جائے بھائی تو کہا بھائی ول عامل ار امام عامل بخری عام علی ہی اور عامل جو ہے دے گا اس کو حوالے کرے گا اس کے امام بھائی یعنی حاکم بھائی ان عام اگر اس نے عمل کیا اور کام کیا ہو اور کتنا دے گا بے قدر گی اس کے عمل کے بقدر یعنی اتنا دے گا جو اس کے اور اس کے جو ساتھی تھے اس کے ساتھ جو کارکن تھے کام کرنے والے تھے سب کو کیا ہو جائے کافی ہو جائے بھائی کافی ہو جائے ان کی ضرورت کے بقدر ان کو دے گا وہ فرقی المکاتبون سی فخر رقاب آیت میں کیا آیا تھا وہ رقاب جس کا کیا معنی کہتے ہیں گردنوں میں یا کیا کہ اَن يُعَانَ مدد کیے جائیں گے جو مکاتب ہیں فیفک رقاب ہی ان کی گردنوں کے چھڑوانے میں یعنی گردن ان کی گردنوں کے چھڑوانے میں ان کی مدد کی جائے گی مکاتب کس کو کہتے تھے کہ جس کو اس کے آقا نے کہہ دیا اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو اب وہ آزاد آدمی کی طرح ہے خدمت اس سے نہیں لے سکتے وہ جائے گا کام وغیرہ کرے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور پھر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ جو مکاطب ہیں ان کی بھی ان کی آزادی کے لیے ان کو کیا کیا جائے گا وہ زکات کا مال دیا جا سکتا ہے بھائی یہ مصارف میں سے ہے بھائی و غارم غا آیا تھا کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں والغارم من لازم ہو دین غارم وہ ہے کہ جس پر دین لازم ہو یعنی جس پر دین آئے قرضہ ہو یعنی مقروض کون مقروض جو ہے وہ غارم ہے تو مقروضوں کے قرضے کے جو مقروض ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے زکوۃ دی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیے قرضہ تو کروڑپتی پر بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی مطلب یہ ہے کہ قرضہ اتنا ہے کہ وہ قرضہ اگر ادا کیا جائے تو اس کے پاس نصاب جتنا مال بھی نہیں بچتا ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر پیسے بھی نہیں مسئلہ ایک آدمی کے پاس بھائی پانچ لاکھ روپے ہیں لیکن اس پر قرضہ بھی دس لاکھ کا ہے دیکھا اب قرضہ ادا کرتا ہے تو پھر تو اس کو اب کچھ بھی نہیں بچتا اور قرضہ تو اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ غارمین میں سے ہے بھائی اس کو دی جا سکتی ہے زکات تاکہ کیا کرے اپنے قرضے کو اس کے ذریعے ادا کرے وفی سبی اللہ اور آیت میں آیا تھا وفی سبی اللہ اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں الغزاتی غذات جمع ہے غازی کی یعنی غزوہ کا جہاد کرنے والے جو غازی ہیں جہاد کرنے والے ہیں ان کے جو منقطع ہیں کیا ہیں وہ ان کے جو کٹے ہوئے ہیں بھائی کس چیز سے کٹے ہوئے ہیں یعنی مال سے کٹے ہوئے ہیں کیا ہیں مال بھائی مالوں سے کٹے ہوئے ہیں ان میں سے یعنی ان میں سے جو غریب ہیں مراد کیا ہے ان میں سے جو غریب ہیں ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو منقطع ہیں کس چیز سے منقطع ہیں اپنے اموال سے منقطع ہو چکے ہیں بھائی تو مال وغیرہ نہیں تو ان غازیوں ان مجاہدین کو بھی زکا دی جا سکتی ہے جو جن کے پاس نصاب کے بقدر مال وغیرہ نہیں ہے بھائی وبن السبیل آیت میں ابن السبیل کا بھی ذکر آیا تھا یہ یاد رکھیے ابن السبیل عربی میں مسافر کو کہتے ہیں بھائی مسافر کو سمجھو ہے تو مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا راستے کا بیٹا کیوں کہا کیونکہ بھائی یہ سفر کر رہا ہے راستے کے ساتھ یہ لازم ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا اسی پر چل رہا ہے سفر کر رہا ہے تو اس کو ابن السبیل کہتے ہیں بھائی تو نام ہی رکھ دیا مسافر کو کیا کہتے ہیں ابن السبیل تو ابن مسافر کو دی بھی جی جائے گی زکار، کون سا مسافر؟ بھائی دیکھو ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے وہ ہے تو بڑا مالدار اس کا گھر بھی ہے بنگلہ بھی ہے پوٹیاں بھی ہے گاڑیاں بھی ہے لیکن سفر پر گیا سفر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا سارا مال اس کے پاس سے ختم ہو گیا چوری ہو گیا اب بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں یہ کسی اور وجہ سے مال سارا ختم ہوا اب اتنا خرچہ بھی بیچارے کے پاس نہیں ہے کہ اپنے گھر کو جا سکے تو یہ زکات کے مخارف میں سے ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے تو کہتے ہیں وہ ابن و سبیل و مسافر جو ہے من کان الحم مال فی وطن ہی کہ جس کا مال تو ہو اپنے وطن کے اندر فی مکان ان آخر اس لیکن یہ کیا ہے اس حال میں ہے کہ دوسری جگہ ہے لا لاش الحو فی ہی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس اس جگہ میں فہاد ہی جہاد الزک تو یہ ہیں زکوٰۃ کی جہتیں یعنی یہ ہیں زکوٰۃ کے مسارق وہی یہ ہے زکات کے مفارف یہ بھائی ان کو دی جائے گی زکات اور جائز ہے مالک کے لیے حوالے کریں ان میں سے ہر ایک کے بھائی دیکھو بھائی کل کتنے تھے آٹھ قسم پر تھے آٹھ میں سے بتلایا معلح القلوب کیا ہیں ساخت باقی کتنے رہ گئے سات تو مالک چاہے تو ساتوں کو دے دے یعنی زکات تھوڑی کس کو دے دے مسافر ایسا مسافر جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور, اور تھوڑی غریب کو فقراء مساکین کو دے دے تھوڑی اسی طرح کس کو دے دے جو ہیں ان کو دے دے سب کو یعنی سب کو دینا چاہے تو سب کو بھی دے سکتا ہے یہ جائز ہے و لہو این فیو وَاحِدٍ اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اتفاق کر لے ایک ہی قسم پر یعنی ایک ہی قسم والا جو ہے اس کو دے دے مثلا محتاج ہے اس کو دے دی کیا کیا محتاج ہے اس کو دے دی بھائی ولاج فا زکاتی اور یہ جائز نہیں ہے کہ زکات کسی ذمی کو دے دے بھائی ذمہ آپ جانتے ہیں وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں رہتا ہے جزیہ دیتا ہے سالانہ یعنی کہ سالانہ ٹیکس دیتا ہے بھئی اس کو نہیں دی جا سکتی بھائی زکات میں یاد رکھیے کو مالک بنانا ضروری ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہیے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ کافر کو نہیں دیے جا سکتے وہ مسلمان کو ہی دینے ہیں اور خیرات وغیرہ زائد پیسے نفلی صدقے جو کرتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کافر کو دے سکتا ہے لیکن جو واجب صدقات ہیں مثلا صدقہ فطر ہے عشر ہے ہے منت مانی تھی منت پوری ہوئی تو اب اس پر وہ کوئی چیز پیسے واجب ہو گئے یا کفارا دینا ہے مثلا قسم وغیرہ کا ان چیزوں کے اندر جو پیسے ہیں شریعت کی طرف سے اس پر لازم ہوئے ہیں یہ کافر کو نہیں دے سکتا یہ کس کو دینا پڑیں گے مسلمان کو دینے پڑیں گے اسی لیے کہا ولا اور جائز نہیں ہے کہ حوالے کرے زکات کے ولا یبنا بھی مسجد اور اس کے لیے تعمیر نہیں کیا جا سکتا مسجد کو مسجد بھی تعمیر نہیں کر سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے کیوں وجہ یہ یاد رکھو زکوات کے اندر کسی کو مالک بنانا ضروری ہے کسی مستحق کو اس مال کا مالک بنانا اگر آپ مسجد تعمیر کرواتے ہیں اس سے تو آپ نے کسی کو مالک بنایا کسی مستحق کو حالانکہ کسی مستحق کو تو مالک بنانا ملے ضروری ملے تھا اس سے, ضروری اس سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی تو کہتے ہیں ولاو بنا بھی مسجد ان اس سے مسجد کی تعمیر بھی نہیں کی جا سکتی ولاو کا فن میت ان اور اس کی ذریعے تکفین بھی نہیں کی جا سکتی کسی میت کی. کیوں وہی وجہ کیونکہ مالک بنانا تملیخ ضروری تھی تو میت کو اگر کفن دفن دیتے ہیں تو وہ تو تملیخ نہیں ہاں میت کے جو وراثا ہیں وہ بڑے مال اس نے کچھ چھوڑا نہیں وہ بڑے غریب ہیں ان کو دے دیتا ہے وہ مستحق ہیں پھر وہ اس مال سے کیا کرتے ہیں میت کا کفن دفن کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے تو زکوٰۃ کا مالک ان کو بنایا وارثوں کو انہوں نے پھر آگے خرچ کیا تملیخ پائی گئی بھائی درست ہے ولا یوشترا دیہ رقبہ تم اور نہ ہی زکات کے خریدا جائے گا ایسی گردن کو جسے آزاد کیا جائے کسی گردن کو نہیں خریدا جائے گا تاکہ اسے کیا کیا جائے آزاد کیا جائے اس لیے کہ بات وہی ہے کیا کرنا ضروری تھا اس میں مالک بنانا تو اس کے ذریعے تو اس نے رقبہ کو خریدا ہے اس مملوک کو, کو کوئی مالک بنایا ہے نہیں ولاف علا غنی ان اور نہیں دی جائے گی یہ زاکات مالدار کو عربی میں مال والے کو کیا کہتے ہیں امیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں غنی کہتے ہیں غنی تو غنی کو بھی نہیں دی جا سکتی بھائی مالدار ہے وہ تو مستحق ہی نہیں ہے بھائی مستحقین مصارف بیان ہو چکے بھائی ان میں غنی کا تذکرہ کوئی نہیں تھا بھائی ولاد فا مزہ زکاتا الا ابی ہی و جدی ہی و یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا اپنی فروع کو بھی زکات نہیں دے سکتا اصول جو اس سے اوپر والے ہیں یعنی اس کا باپ ہے دادا ہے پردادا ہے لکڑ دادا ہے سکڑ دادا ہے ان میں سے کسی کو وہ زکات نہیں دے سکتا نیچے جو اس کے فروع ہیں فروع ان کو بھی نہیں دے سکتا جیسے کیا ہے بیٹا ہے پوتا ہے پڑپوتا ہے آگے کیا ہے پتہ نہیں آگے تین تو معلوم ہے مجھے بھائی تو ان یہ جو اوپر والے ہیں یہ کہلاتے ہیں اصول یہ اصل ہیں اس کے لیے اور نیچے والے کیا کہلاتے ہیں فروع فرا شاخ کو کہتے ہیں تو یہ ان سے ہی آگے اولاد ہوئی ہے تو یہ اس کے فروع ہیں مولانا تو اصول کو بھی نہیں دے سکتا باپ دادا پر دادا وغیرہ اسی طرح نانا پر نانا وغیرہ ان کو نہیں دے سکتا بھائی اور فروع کو بھی نہیں نیچے کی طرف جو اولاد ہیں تو یہی بات بیان کر رہے ہیں ولایت فاؤل مزہ کی ہی وجد دی ہی اور نہیں دے سکتا کس کو, کو, داد کو اگرچہ اوپر ہی کیوں نہ چلے جائیں پر دادا لکڑ دادا تھا کی کیوں نہ چلے جائیں نہیں دے سکتا ولا علا وی اور نہ ہی اپنی اولاد کو وَوَلَدِ ہی اور نہ ہی اپنی اولاد کی اولاد کو وہ ان سا پلا اگرچہ نیچے ہی کیوں نہ جتنا بھی نیچے ہو اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہو والا نہ اس کو بھی دے سکتا ولا الا اوم اور نہ ہی اپنی ماں کو دے سکتا ہے وہ ہی اور نہ ہی اپنی دادیوں نانیوں کو دے سکتا ہے جدہ کا اطلاق نانی دادی سب پر ہوتا ہے سمجھ میں آئے یہ اوپر تک بھائی اور نہ ہی اپنی نانی دادیوں کو دے سکتا ہے وہ ان حالت اگرچہ اوپر تک ہی کیوں نہ ہو یعنی نانی کو بھی نہیں پر نانی کو بھی نہیں آگے لکڑ نانی کو بھی نہیں اچھا دادی کو بھی نہیں پر دادی کو بھی نہیں لکڑ دادی کو بھی اچھا اس سے اوپر ہی کیوں نہ ہو کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ سارے اس کے اصول ہیں یہ مانا ہے وہ ان حالت اگر اوپر تک ہی کیوں نہ ہو ولا ع اور نہ ہی اپنی بیوی کو دے سکتا ہے بھائی زکات اپنی بیوی کو بھی نہیں دے, دے, دے سکتا اس لیے کہ بیوی اور خاون کے منافع عموماً مشترک ہوتے ہیں چیزیں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو دی تو گویا خود ہی اس کو اس کا نفع پہنچ رہا ہے سمجھ میں آیا مل کے کھائیں گے بھائی. ولا تر ات الا زو اور نہیں دے سک دے سکتی بی بی کو زو ابی اپنے خامند کو کس کے نزدیک کے نزدیک بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی وقالی صاحب فرماتے ہیں کہ بیوی خاوند کو دے سکتی ہے کہ مثلا وہ مالدار گھر آنے سے آئی ہے اور یہ بےچارا غریب ہے تو دے سکتی ہے ولا یس ہو الا مکات ابھی ولا مم مملوکی ہی بھائی زکات دینے والا نہیں دے سکتا زکات الا مکات بھی اپنے مکاتب کو ولا مملوکی ہی اور نہ اپنے مملوک یعنی عام غلام کو بھی نہیں دے سکتا بھائی مملوک غلام بھائی بھائی عام غلام کو کیوں نہیں دے سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے آقا <تصفيق> کا تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ آیا تو غلام کو دے رہا ہے گویا اس کی اپنی پاس ہے مال اس کے ہاتھ سے نکلا ہی نہیں تو تملیغ تو ضروری تھی اور تملیغ پائی گئی تملیغ <تصفيق> <تصفيق> نہیں اسی طرح مقاتب جو ہے اس کے مال میں بھی آقا کا حق ہوتا ہے بھائی اس نے کما کر کیا کرنا ہے کس کو ادا کرنا ہے یہ مال آکا کوئی تو لا کر دینے ہیں بھائی تو اس کے مال کے اندر بھی آقا کا حق ہوتا ہے لہذا تملی کامل طور پر نہیں پائی گئی حالانکہ زکات نے تو ضروری تھی کیا چیز تملیغ دوسرے کو مستحق کو مالک بنایا تو یہاں مالک مکاتب بنتا تو ہے مالک لیکن کامل مالک نہیں کیونکہ آقا کا بھی حق ہے تو ان کو نہیں دے سکتا ولہ مملوک بھائی اور کسی مالدار کے مملوک کو بھی نہیں دے سکتا بھائی کسی مالدار کے مملوک کو بھی نہیں دے سکتا بھائی مملوک کو بھئی کیوں کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے دراصل اس کے کا ہوتا ہے تو یہ تو اسی طرح گویا کس کو دے رہا ہے اس کے مالدار مالک ہی کو گویا کے دے رہا ہے تو حالانکہ ضروری تھا کس کو دیا جائے مستحق کو سگیرہ اور اسی طرح کسی امیر کے مالدار کے بچے کو بھی نہیں دے سکتا کان صغیرا جب وہ چھوٹا ہو یعنی بالغ نہ ہو کسی مالدار کے نابالغ بچے کو بھی اضاکات نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ بچے کا جب باپ مالدار ہو تو بچے کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے مالدار شمار کیا جاتا ہے ہاں اگر اس مالدار کے بچے جو بالغ ہیں ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو ان کو دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے انہیں اگرچہ وہ بچے اپنے باپ کے ساتھ ہی کیوں نہیں رہتے وہ انہیں کا خرچہ وہی ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی بالغ جو بچے ہیں باپ کے مال کو ان کا مال شمار نہیں کیا جاتا بھائی تو ان کو دی جا سکتی ہے جب کہ وہ مستقبل ہوں وآل وآل وآل وآل مولیم اچھا بھائی وسلم کے جو خاندان والے ہیں بھائی ان کو بھی زکات نہیں کی جا سکتی بھائی وجہ یہ زکات دراصل مال کا میل کچیل ہوتا ہے اس سے مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ میل کچیل کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ دیا جائے میل کچیل بھائی یہ مناسب بات نہیں ہے بھائی تو یہ حضو صحیح زکات نہیں لیتے تھے خود بھی اور اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں دیتے تھے اور جو غلام جن کو انہوں نے آزاد کیا ہو ان کو بھی یہ زکات نہیں دی جا سکتی بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی بھائی تو سارا خاندان حضور صلی حضو وسلم کا نیم مراد بھائی سارا خاندان خاندان وہ افراد یا وہ قبیلے اس میں سے وہ قومیں اس میں مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مدد کرتے تھے یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے بھائی اللہ علیہ وسلم جب نیا دین لے کر آئے سارے مکے والے دشمن بن گئے بھائی سارے کفار دشمن بن گئے لیکن حضوس وسلم کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے کیوں نہیں پہنچاتے تھے کیونکہ ساری ان کی قوم ان کے ساتھ تھی بھائی اور کوئی بھی قوم اس وقت مولانا غیرت قومی ایک بڑی چیز تھی جو آج ختم ہو چکی ہے کہ کوئی قوم یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی دوسری قوم والے ہمارے کسی آدمی کو ہاتھ بھی لگائیں بھئی اگر ہمارے کسی آدمی نے غلطی کی ہے ہمیں آ کر بتاؤ ہم اس سے کریں گے جس کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو چھیڑے اور ہاتھ لگائے تو چنانچہ اسی وجہ سے یہ حضور کے قوم والے بھی حضور صرف خیال رکھتے اور ان کی نصرت کرتے تھے بھائی اور چنانچہ اسی وجہ سے دوسری قوموں والے حضور وسلم کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے بھائی ایک حد تک ہوتا تھا تکلیف تو بہت بے انتہا تکالیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کیا ہے ان کی قوم والے ان کے ساتھ ہیں سمجھ میں آیا قوم والے ساتھ ہیں بھائی تو یہ جو انہوں نے مدد کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد ہیں نصرت کرتے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے وہ کون کون ہیں تو کہتے ہیں بلا بنی ہاشین بنی ہاشم کا خاندان ہے بھائی بنو ہاشم والوں کو نہیں دی جائے گی ذکا وہ کون ہے خود بتلا ہے وهم آل علی رضی اللہ تعالیٰ ان یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آل کی اولاد بھائی وہ آلو جعفر جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد وہ آلو عقیر عقیر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد وہ آلو خارصن عبد المطلب اور ابن عبد المطلب دل مطلب یہ پا مشدد ہے لام پر شد نہیں ہے بھائی با طلبا غلطی کرتے ہیں لام کو مشدد پڑھتے ہیں نہیں بھائی ہمیشہ یاد رکھنا مطلب پا پر شد ہے لام پر کسرا ہے تو دیکھا بنو ہاشن میں سے صرف کون کون مراد ہیں آلِ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور حضرت یہ, یہ حرو سر کے چچا زاد بھائی ہیں بھائی حضرت علی بھائی آپ جانتے ہی ہیں خلیفہ راشد ہیں بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضو سرن کے چچا ہیں بھائی حضرت جعفر حضرت حضیر رضی اللہ تعالی عنما یہ حضرت علی کے بھائی ہیں بھائی اور حارث یہ بھی حضور سلم کے چچا ہیں بھائی سمجھ ہیں آج کیونکہ آج کیا یہ بیٹے ہیں عبد المطلف کے اور عبد المتلف حسن کے دادا ہیں بھائی تو ان کو زکات نہیں دی تو یہ ہے بھائی ان کو نہیں دی جا سکتی इला बनी हाशिमी اور ان کی جو موالی ہے بھائی ان کو بھی زکات نہیں دی غلام جن کو آزاد کیا عطف بنی ہاشم پر ہے بھائی ولافاشم وما والی بنی ہاشم کو بھی زکات نہیں دے گا اور ان کے موالی یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکوٰ نہیں دے گا بھائی اور درمیان میں جو آیا وہ بن هاشم کی تفسیر کر دی کہ بنو هاشم سے کون مراد ہیں ہم آل علی و آل عباس و آل جعفر و آل عقیل و آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم جو آزاد کیا ہو چلیے بس ہمارا نہار اول مراق والله علم بالحقيقه القلم